میرا ایک مشورہ ہے میرا ایک مشورہ ہے افتجا نہیں تو میرے پاس سے اس وقت جانے میرا ایک مشورہ ہے افتجا نہیں تو میرے پاس سے اس وقت جانے کوئی دم چین پڑ جاتا مجھے بھی کوئی دم چین پڑ جاتا مجھے بھی مگر میں خود سے تمبھر کو جدا نہیں کوئی دم چین پڑ جاتا مگر میں خود سے تمبھر کو جدا نہیں سفر درپیش ہے ایک بے مسافت سفر درپیش ہے ایک بے مسافت مسافت ہو تو کوئی فاصلہ نہیں سفر درپیش ہے ایک بے مسافت کیا مسافت ہو تو کوئی فاصلہ نہیں آل آل کوئی آل si。با با با با محبت کچھ نہ تھی جز بد ہوا سی محبت کچھ نہیں جز بد ہوا کہ وہ بندے کبا ہم سے کھلا نہیں محبت کچھ نہ نہیں جز بد حواسی محبت مگر کوئی کسی کو بھی ملا نہیں مگر کوئی کسی کو بھی ملا نہیں اس کا دوسرا بدن تو بدلا ہے کہ یہاں مانی کا بے سورت سلا نہیں یہاں مانی کا بے سورت سلا نہیں اجب کچھ میں نے سوچا ہے لکھا نہیں یہاں مانی کا بے سورت سلا نہیں اجب کچھ میں نے سوچا ہے لکھا نہیں لکھا نہیں اجب کچھ میں نے چلائے تیر تو کس کس نے مجھ پر لیکن چلائے تیر تو کس کس نے لیکن میرا قاتل کوئی تیرے سوا نہیں چلائے لیکن بچھڑ کر جان تیرے آسان سے لگایا جی بہت پر جی لگائے بچھڑ کر جان تیرے لگایا جی بہت پر جی لگا نہیں لگایا جی ہمارا ایک ہی تو مدا تھا ہمارا اور کوئی مدعا نہیں ہمارا ایک ہی تو مدعا تھا ہمارا اور کوئی مدعا نہیں के کبھی خود سے مکر جانے میں کیا ہے کبھی خود سے مکر جانے میں کیا ہے میں دستاویز پر لکھا ہوا نہیں کبھی خود سے مکر جانے میں کیا ہے کبھی خود سے مکر جانے میں کیا ہے دستاویز پر لکھا ہوا نہیں یہی سب کچھ تھا جس دم وہ یہاں تھا یہی سب کچھ تھا جس دم وہ یہاں تھا چلے جانے پہ اس کے جانے کیا نہیں تھا سب خاف درخوا وہ سارا ماجرا جو تھا وہ تھا نہیں جدائی اپنی پیرو داد سی تھی جدائی اپنی بے رودات سی تھی کہ میں رویا نہ تھا اور پھر نہیں جدائی اپنی بے رودات سی تھی کہ میں رویا نہ تھا اور پھر ہسا نہیں بڑا بے پن ہے سو چپ رہے بڑا بےآسرا پن ہے سو چپ رہے نہیں ہے یہ کوئی مجدہ خدا نہیں آو... بڑا بےآسرا پن ہے سے رہے نہیں ہے آو.. آو... یہ کوئی مشکل خدا